کہ حضرت رام مفتی صاحب یہ عربوں میں عام طور پر رواج ہو گیا ہے کہ وہ اکثر کہتے رہتے ہیں ولہ ہاجہ حرام ولہ حرام ان کی دیکھا دیکھی ہمارے دوسرے مسلمان بھائی بھی اللہ ماشاءاللہ اللہ ایسے ہی کہتے ہیں اس پر روشنی ڈال دیجئے کہ اس طرح ہر بات پر ولہ حاضہ حرام کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے جزاک اللہ خیر جی امیر الدین بھائی مسئلہ یہ ہے کہ عرب کا یہ ایک رواج ہے جیسا آپ نے خود بتایا وہ شرح حرام یہاں سے براد نہیں دیتی وہ ہر ناپسندیدہ اور نجائز کام کو بلحران کہ دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے پسندیدہ نہیں ہے تو یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ مجد فرماتا ہے کہ میں تمہاری لذب قسموں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا ہاں تو تم جان روز کے قسم اٹھاتے اس کے بارے میں سوال ہوگا کیونکہ یہ ان کا رقیہ کلام بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ کام کو وہ حرام کہتے ہیں یہاں سے شری حرام مراد نہیں ہے تو اردو دانوں کو ایسا نہیں کہنا چاہیے وہ چونکہ اربی میں ان کے حرام ہر مطلق شری نہیں ہے بلکہ عام نجاز ناپسندیدہ چیز کو بھی وہ حرام کہہ دیتے ہیں لہٰذا وہ صرف ایک ان کا شعر بن گیا ہے اس میں کوئی شریح مسئلہ نہیں یہ مرینا بہن صاحب ہماری مرینا